امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے علامہ سید رضی اس قول کی تشریحوں کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں اور ان میں ان محبت کا جذبہ ایک اقتصابی جذبہ ہے چنانچہ جب ان سو محبت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور جب اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے محبت و اختلاف کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں